الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضرر فلا هذي له واشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له واشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله استميل عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصيص به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قايده ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفخ في الصون ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائف وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عن تغطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيب ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناء الخير معتذ مريد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 عليها ملائكه غلاب شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون طلبہ ہم سننا کی بات سورۃ التحریم کی ایک ایت میں نے اپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس والو کو انفسکم و لیکم نار اپنے اپ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لو کہ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے غلاب اور وہ آگ اس میں جہنمیوں کو عذاب دینے کے لیے ایسے فرشتے معمور ہوں گے جو مزاج کے اعتبار سے بڑے درشت بڑے سخت مزاج بڑے بے رحم کہ جن کو کوئی منظر اور سامنے والے کی کوئی تکلیف جن کے اندر رحم کا مادہ پیدا نہیں کر سکے گی بڑے درست مزاج ہوں گے لاسون اللہ وہ ایسے فرشتے ہیں کہ جو کبھی کسی معاملے میں احکام الہی کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں وہ ایکلون اور ان کا کام یہی کہ جس چیز کا بھی حکم دیا جائے وہ کر گزریں بھائیوں عشا کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کر کے اہل ایمان سے خطاب کر کے سب سے پہلے اصلاح نفس کی تعلیم دی اصلاح نفس کی دعوت دی کہ آپ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو بناؤ اپنے کردار کو بناؤ سچے مومن بنو سچے مسلمان بنو سچے متبیع کتاب و سنت بنو اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ تمہیں صرف اپنی شکر کر لینا کافی نہیں ہے. تم خود نیک بن جاؤ یہ کافی نہیں ہے تمہاری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ تم نیک بن جاؤ تمہاری ذمہ داری کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ تم نیک بنو اور تمہارے ماتحت تمہاری بیویاں تمہاری ضروریت تمہاری اولاد تمہاری نسلیں ان کو سدھارنا اور ان کی اصلاح بھی جو ہے تمہاری ذمہ داری ہے تو یہ ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ عشا میں والدین کو سر سرپرستوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنی ضروریت اپنی اعلیٰ اولاد اور اپنے ماتحتوں کی فکر کرو ویسے فکر سن والدین اولاد کے تعلق سے فکر مند ضرور ہوتے ہیں ہر باپ اور ہر ماں اپنے بچوں کے مستقبل کے سلسلے میں فکر مند ضرور ہوتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جن کی فکر کا دائرہ کار اور جو اپنی اولاد کے مستقبل کے سلسلے میں سوچتے ہیں جو اپنی اولاد کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہوتا ہے دنیا کی حد تک سوچتے ہیں دنیا کو سوارنا چاہتے ہیں پرانی کی آئے تعلیم دے رہی ہے کہ دنیا سے زیادہ ضرورت اپنی اولاد کی آخرت کو بنانے کی اور آخرت کے مستقبل کے تعلق سے سوچنے کی بھلا وہ والدین اپنی اولاد کے خیرفا کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا کی تو فکر کرتے ہو مگر جن کو آخرت کی فکر نہ ہو وہ والدین اپنی اولاد کے بھلائی چاہنے والے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی اولاد کے دنیاوی آرام کا تو لحاظ رکھتے ہو اور آخرت کے آرام کا کوئی انہیں لحاظ نہ ہو وہ والدین اپنی اولاد کے خیر کہتے کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دنیا کی راحت اور ہر طرح کی راحت چاہتے ہوں اور آخرت کی راحت کے سلسلے میں بالکل بے خبر ہو وہ والدین اپنی اولاد کے خیر کیسے ہو سکتے ہیں جو اپنی اولاد کو دنیا کی ذلت سے تو بچانا چاہتے ہوں لیکن اپنی اولاد کو آخرت کی ذلت سے بچانے کی فکر نہ ہو والدین اپنی اولاد کی خیر خاص کیسے ہو سکتے ہیں جو دنیا کی حد تک تو اپنی اولاد کو عزت و سربلندی اور سرخ روئی میں دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی آخرت کی عزت و سربلندی اور سرخ روئی کی کوئی فکر نہ بھائیوں اصلی خیر خواہی یہ ہے کہ اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کی جائے دنیا کے آرام سے زیادہ ان کی آخرت کے آرام کی فکر کی جائے دنیا کی راحت سے زیادہ آخرت کی راحت کی فکر کی جائے دنیا کی سے زیادہ آخرت کی فکر کی, کی جائے دنیا کی عزت کی طلب سے آخرت کی عزت کی طلب والدین والدین کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ بچے پیدا ہوئے بچوں کو پالا بچوں کی پرورش کی انہیں کھلایا انہیں پلایا اچھے کپڑے پہنا دیے انہیں تعلیم دلا دی انہیں दिया بنا دیا ڈاکٹر کہ ہم وہ بحث والد بحیثیت سرپرست ہم نے اپنا حق ادا کر دیا والدین کی ذمہ داری یہ نہیں سیدھی والدین کی ذمہ داری ہے لیکن اس سے بڑی ذمہ داری والدین کی یہ ہے. کہ وہ اپنے اولاد کو اپنی آنے والی نسلوں کو دیندار بنائیں صحیح عقیدے کی تعلیم دے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کیا چیزیں بتائیں کتاب کتابوں سنت کو پڑھائیں نمازی بنائیں دیندار بنائیں اچھے اخلاق سکھائیں ہنر سکھائیں یہ والدین کی اصل ذمہ داری ہے اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس ذمہ داری میں کوتا ہی ہو کل قیامت کے روز والدین کو پاس پورس کے لیے تیار رہنا ہے آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہیں بناتے ہیں آپ سے حشر کے میدان میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے انجینئر کیوں نہیں بنایا آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بناتے ہیں حشر کے میدان میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا ہاں اگر آپ نمازی نہیں بناتے ہیں, کل آپ سے پوچھا جانے والا ہے کہ آپ نے نمازی کیوں نہیں میں اپنی اولاد کو تو اگر توحید کا سبق نہ دو استفاع سنت کا درس نہ دو کے میدان میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میں نے توحید کا درس کیوں نہیں دیا اتباع سنت کا درس کیوں نہیں دیا۔ بھائیو اولاد کی فکر کے معنی یہ ہے اولاد کی سچی فکر یہ ہے کہ اس ابدی اور دائمی دائنی جہنم سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اس عبدی اور دائمی جنت میں ان کے داخلے کے سلسلے میں کوشش کی جائے وہ والدین جو دنیا کو بناتے ہوں ہر طرح سے دنیا کی فکر کرتے ہوں اور اپنے بعد لاکھوں کروڑوں کا ورثہ کردہ چھوڑ مرتے ہوں اپنے بچوں کے لیے اگر ان کی دین کو انہوں نے بنایا نہیں ان کے مزاج کو انہوں نے ڈھالنا نہیں یہ والدین ذمہ دار قسم کے والدین نہیں ہیں اور انہوں نے والدین اور سر سرپرست ہونے کی حیثیت سے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمراوی ہیں کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے صلیم نے فرمایا لوگوں سنو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, تم میں, ذمہ دار ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر شخص سے کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے کل اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے فالامير الذي على الناس راء عليهم وهو مسؤول عن رايته وهو كمران هو بادشا هو صاحب اقتدار جسکو کسی بھی ناحیہ سے مسلمانوں پہ برتری حاصل ہے کوئی بھی مسلمانوں کا عہدہ اس کے پاس ہے فالقیامت کے روز اس سے اس کے اس عہدے کے سلسلے میں پاس پوچھنے والی پوچھا جانے والا والرجل راع على اهل بيته وهو مسؤول عن فرمایا کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے کل حضر کے میدان میں تربیت میں ذمہ داریوں کے سلسلے میں, میں ولدی اور گھر کی جو عورت ہے وہ کل ذمہ دار ہے گھر کا ماحول بنانے کی اپنی اولاد کی سرویت کی اگر وہ اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا نہ کرے کل قیامت کے روز پوچھا جانے والا ہے محترم بھائیو یہ حدیث تمہیں تعلیم دیتی ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ گھر کا ہر فرد اپنی جگہ یہ سمجھے کہ میں گھر کا ماحول بنانے کا ذمہ دار ہوں شوہر اپنی جگہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے مجھے اپنی بیوی اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے بیوی اپنی جگہ اس بات کا احساس کرے مجھے اپنے بچوں کو دینی سانسے میں ڈالنا ہے اپنے شوہر کو دین کی طرف لانا ہے گھر کا ماحول دینی بنانا اگر یہ نہ ہو گھر والوں کے درمیان فیملی ممبران کے درمیان دین کے سلسلے میں یہ باہمی تعاون کا جذبہ نہ ہو تو قرآن مجید کے الفاظ میں یہ رشتہ داری کے ساتھ خیانت ہے یہ رشتہ داری کے ساتھ خیانت ہے سورت التحریم پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کر کہنا چاہتا مین عبادی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مثال بیان کی ہے نو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیویوں کی کہنا چاہتا من عبادہ صحیح اللہ فرماتین کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی ماتحتی میں اور ان کی زوجیت میں تھی یہ دونوں عورتیں ہمارے دو رسولوں اور پیغمبروں کی بیویاں تھیں ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی خیانت سے مراد کیا ہے خیانت سے مراد یہ ہے کہ نو علیہ السلام پیغمبر سے نو علیہ السلام کی بیوی خود ان پر ایمان نہیں لائی لود علیہ السلام پیغمبر سے لود علیہ السلام کی بیوی خود ان پر ایمان نہیں لائی پچھلی شریعتوں میں کافر عورت سے لکھا کرنا جائے ہماری شریعت میں نہ جائے یہ بات ذہن نشین رہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو دونوں عورتیں اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائیں یا ایمان نہ لانا یہ خیانت تھی وہ اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کر رہی تھی قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دے رہا یاد رکھنا کہ اگر کوئی شوہر دیندار ہے اور اس کی بیوی دنیا کے معاملے میں تو اس کی پوری طرح سے تابے داری کر رہی ہے گھر کے کام کاج کر رہی ہے وقت پہ پکا رہی ہے کھلا رہی ہے پوری تابے داری کر رہی ہے لیکن اگر دینی معاملات میں اپنے شوہر کی فرما پردار نہ ہو یہ بیوی وفادار نہیں کہلائے گی بھلے سے دنیاوی اعتبار سے کتنی وفاداری کیوں نہ کرے وفاداری کا اصلی معیار دین ہے دین کے معاملے میں بیوی جب, جب تک اپنے شوہر کی وفادار نہ ہو وہ خائن شمار ہوگی اولاد دنیاوی اعتبار سے اپنے ماں باپ کی کتنی وفادار کیوں نہ ہو اگر ماں باپ دینی اعتبار سے جو رہنمائی کرتے ہیں دینی معاملات میں اولاد اگر ماں باپ کے نقشے ختم پر نہ چلے یہ اولاد حقیقت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خیانت کر رہی ہے کبھی الٹا بھی ہوتا ہے بیوی دیندار ہے شوہر جو ہے بے دین ہے یہ بیچاری بیوی کوشش کرتی ہے اسے نمازی بنانے کی سدھارنے کی اگر شوہر اس معاملے میں بیوی کے ساتھ تعاون نہ کرے یہ بے نمازی شوہر بے دین شوہر اپنی بیوی کی نصیحتوں کو نہ سنے وہ حقیقت میں رشتہ سوزیت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اور اگر باپ اپنی اولاد کی دنیا بنا رہا ہے لیکن اگر ان کی آخرت بنانے کی فکر نہ کرے یہ باپ اپنی اولاد کے ساتھ خیانت کر رہا ہے لہذا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کو خیانت سے تعبیر کیا تو مطلب یہ ہوا کہ گھر والوں کے درمیان اور فیملی ممبران کے درمیان دینی معاملات میں باہم میں ایک دوسرے سے تعاون کی فضا ہونی چاہیے تعاون کی فضا ہونی چاہیے یہی سچی وفاداری ہے حدیثوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی ادا بڑی پسند آتی ہے اس بندے کی ادا بڑی پسند آتی ہے جو تحجد کے وقت خود بھی جا ہو اور اپنی بیوی کو جگانے کی کوشش کرتا ہو اور اگر بیوی جاتی نہیں ہے تو اس پر پانی چھڑکتا ہو اللہ سواروں کو, کو ایسے میاں بیوی کی ادا بہت پسند آتی ہے کیا مطلب گھر کے افراد کے درمیان دینی معاملات میں باہمی تعاون ہونا چاہیے باہمی تعاون ہونا چاہیے بھائی یہ دی. بھائی دیندار ہے یہ بھائی بے دین ہے جو دیندار ہے اسے فکر ہونی چاہیے اپنے بے دین بھائی بات نمازی ہے اولاد نمازی نہیں ہے بات آپ کی کو چاہیے اپنی بے نمازی اولاد کی اس لیے کہ حقیقی رشتہ یہی دینی رشتہ ہے نو علیہ السلام کے سلسلے میں جس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے حق میں ان کی زبان سے دعا نکل گئی کہا کہ انہلی اور اندا کل حقوان کا حقم الحاظ لی بیٹا جب ٹوپ گیا لقمہ بن گیا بجوانہ شفقت کا جذبہ بڑھا دعا پرور دا یہ میرا بیٹا ہے میری ضروریت سے ہے میرا گھر والا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ تم میرے گھر والوں کو بچا لے گا اللہ تعالی نے کا نو ہو ان سمینک کالو ہو ان سمی نہلک اے نو تم جس کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہو اپنا فیملی ممبر کہہ رہے ہو یہ تمہارا بیٹا نہیں یہ تمہارا فیملی ممبر کہلانے کا مستحق نہیں ہے ن سبھی اعتبار سے بیٹا ضرور تھا لیکن دینی معاملات میں اس نے اپنے باپ پیرمبر کی ساخت نہ کی پرانی مجید جوہ رشتے کی نفی کر رہا ہے من لم باپ نمازی ہو بیٹا بے نمازی ہو یہ بیٹا بیٹا کہلانے کا صحیح معنوں میں مستحق نہیں باپ کم و عید ہو بیٹا قبر پرست ہو یہ بیٹا صحیح معنوں میں بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں ہے بات متفر ہو قدم قدم بر اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کی سے ہٹے ہوا ہو بے دینی کے رخ پہ جا رہے ہو یہ صحیح معاملوں میں اس کی ہال اور اس کی نسل کا لانے کے مستعف نہیں ہیں رشتے داری کی بنیاد دین ہے دین کی بنیاد پر ہماری رشتے داریاں قائم رہنی چاہیے جو گھرانے دینی ماحول کے ہوں دینداری کی فضا ہو جن گھر کے افراد کے درمیان دینی ماحول اور سر و نمازی ہو ان کا اخری انجام کیا ہوگا مسلط احمد کی روایت ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں باپ کا انتقال ہوتا ہے اور وہاں عالم برزخ میں اس کو نعمتیں ملیں گی اس کے درجات بلند ہو رہے ہوں گے وہ پوچھے گا پرور دگارا یہ درجات کی بلندی یہ سرخروئی یہ عزت و سرورندی میں کس نے کی ہے اللہ تعالیٰ کہے گا وہ تیری لیکن نہیں تیری اولاد کی دعا ہے تیری اولاد تیرے حق میں دعا کر رہی ہے استفرفار کر رہی ہے تیری اولاد کی دعائیں تنہیں ضروری اچھی تھی تیری اولاد کی دعائیں ہیں ان کی مناجاتیں ہیں اور تیرے حق میں ان کی تیرے وہ کے کی بات خیر پائی ہے کہ تیرے دراجات یہاں بلند ہو رہے ہیں پرانی مزید جو دیندار فیملی ہوتی ہے دیندار گھرانہ ہوتا ہے ان کے سلسلے میں سورج اتور میں فرماتا ہے وہ لبینہ منو بھی ایمان جو لوگ ایمان لے آئے جو لوگ ایمان نہ آئے اور ان کی ضروریت ان کی نسل ان کے بچے بھی ایمان اور امن اور تقوی کے معاملے میں اپنے ماں باپ کی روش پہ چلے قرآن کہہ رہا ہے اللہ ضروری ہم ان کی ضروریت کو ان کی فیملی کو ایسے بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے مفسرین لکھتے ہیں اللہ <الحقنا> بھی <بهم> ضروریتوں کا مطلب کیا ہے الحق ناب علم ضروریتوں کا مطلب یہ ہے کہ باپ بہت اونچے درجے پہ ہوگا بہن بڑے اونچے درجے پہ ہوں جنت کے اولاد کے پاس اتنی نیکیاں نہ ہوگی اولاد نچلے درجات میں ہوگی لیکن چونکہ پاپ دین کے سلسلے میں بہت فکر من کا اپنے بچوں کی اور بچوں نے بھی اثر استعاب اپنے ماں باپ کی اشاعتوں پر نبرداری کی دین کے سلسلے میں وہاں جنت میں درجات کا تفاوت ضرور ہوگا اللہ سواروں کو بچوں کو اس ضروریت کو اس نسل کو جو درجات میں ماں باپ سے کم ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ رکھنے کے لیے ان کو خوشیاں مسادے دینے کے لیے اس ضروریت کے درجات کو رب العالمین اپنے فضل و کرم سے بلند کرے گا اور وہ ان کے ماں باپ کے جو درجات ہیں ان درجات سے فائز کر دے گا اس طرح کہ وہ جنت میں بھی ایک فیملی کی شکل میں رہے گی کتنا خوش نصیب ہے وہ گھر کتنا خوش نصیب ہو گھرانہ کتنی خوش نصیب ہو فیملی اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ خاندان جس کے حدمی یہ بلکہ سورت میں یہ بات بھی ہے سورت ال میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے ماں باپ میاں بیوی ان کے بچے ان کی ضروریت سب بیٹھیں گے جنت میں جنت میں بیٹھ کر دنیا کو یاد کریں گے کیا کہیں گے قرآن مجید کہتا ہے سالون سات میں آبادوں مانا ماحول جنت میں آلے ایمان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل مار کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے پہنچ رہے ہوں گے اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کر رہے ہوں گے کیا جائیں گے اور ان قبلوں پیا لینا مشقیں انلوفی نا مشفین باپ کہے گا بیٹی کہے گی بیوی کہے گی آپس ایک دوسرے سے کہیں گے دنیا کی زندگی کو اور دنیا میں گھر کا جو ماحول تھا اسے یاد کریں گے کہیں گے انلوفی علی نا مشفین ہم آج کے دن سے قبل یعنی دنیا میں ہر آن اور ہر لمحہ اپنے گھر میں ڈرے سہمے رہے تھے کیا مطلب ہمارے گھر میں ہمیشہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوتا تھا ہم گھر کے سارے ممبران جانم کو یاد کر کے روتے تھے اللہ کے ذکر کو سن کر رو کرتے تھے آخرت اور قیامت کی آلنا جی کو یاد کر کے ڈرا کرتے تھے ہم سب ان سننا سلو کی حلینا مشکل ہم دنیا میں اپنے گھر والوں کے درمیان ہمیشہ ڈرے سہنے رہتے تھے سمن اللہ علینا سمن اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے احسان کیا ہو اس نے ہمیں جہنم کے آزاد سے بچا لیا ان من کر لو ہم اس کی عبادت کرتے رہے ہم اس سے دعا کرتے رہے اس سے مانگتے رہے اس کی بندگی کرتے رہے شکر ہے رب العالمین کا جس نے یہ سنا دیا ہے کہ ہمیں اس آخرت میں علت میں ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھا ہے محترمائیوں کتنا بڑا احساس ہے کتنا بڑا انعام ہے ان اعزازات کے مستحق کون ہوں گے وہ اہل ایمان ہوں گے جو اپنی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر ضرور کرتے ہوں اور اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت بنانے کی فکر کرتے ہوں ہماری محبتوں اور ہماری نفرتوں سب کا معیار دین ہونا چاہیے سب کی بنیاد دین ہونی چاہیے ہمیں اپنی دینی سے محبت ہے تو دینی بنیادوں پر سب سے پہلے بعد میں دنیا کی ایسے بات ہے ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے تو دینی بنیادوں پر ہو آج کیا ہے جو بچہ زیادہ کماتا ہے اس سے زیادہ محبت حالانکہ وہ بے دین ہوگا بے نمازی ہوگا اور بیچارہ جو کم کماتا ہے نمازی ہوگا موحد ہوگا اللہ سے ڈرنے والا اس سے محبت نہیں درانہ دینار کے پجاری ہم بن گئے ہماری محبتوں اور نفرتوں کی ساری بنیاد پیسہ دولت ہماری محبتوں نفرتوں کی بنیاد دین ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے عقیدہ ہونا چاہیے عمل و صالح ہونا چاہیے آپ اڑا دے کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے واقعات پر ہو ان کی بھی دینیا تھی ان کی بھی بولیت تھی ان کی بھی, بھی عالم اولاد تھی لیکن بیوی ہو بچے ہو رشتہ دار ہو خاندان ہو ان سے تعلقات کی سب سے پہلی بنیاد دین بعد میں دوسری ساری بنیاد ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا اپنے گھر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ عورتوں کو مگر مسجد جانا چاہتے ہیں مسجد جانے کی اجازت دو عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے بلا بلال بلال نے کہا وہ اللہ اللہ کی قسم ہم جو ہے ان کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دیں گے سید تقن ہوگا بھالا عورتیں کیا کریں مسجد جانے کے بہانے اپنے زیب و زینت کی اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کریں دکھاتے پھریں مسجد جانے کے بہانے ہم وہ اجازت نہیں دیں گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ کیا کہا راضی عزیش کہتے ہو برا منا کہا سخت غصہ ہوئے اور ایک رواج چل پاتے عبد بن عمر کا ایسا غصہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جب ان کے بیٹے نے اللہ کے رسول کی حدیث سے مقابلے میں کہا وہ اللہ عبد اللہ بن عمر اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں اگر مسجد جانا چاہے جانے کی اجازت تو بیٹے نے حجیث رسول کے مقابلے میں کہا اللہ اللہ کی قسم ہم اجازت نہیں دیں گے مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق فما عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بچے کی اس روش پہ اتنا غصہ آیا گفتگو کی کی چھوڑی عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹے سے تو پھر وفا تک بات نہ کی یہ بھی ہمارے صاحب یہ تھی ہمارے صاحب اولاد سے دن کی محبت کی بنیاد میں تھی بات سننا یات کی بنیاد سے بات چھوڑتے ہیں تو حدیثوں میں ہے کہ تین دن سے زیادہ نہیں چھوڑنا لیکن اگر تین کی بنیاد پہ بات چھوڑ دیں آپ کسی کو سدھارنے کے لیے ادب سکھانے کے لیے دیندار بنا کے بنانے کے لیے تین دن سے زیادہ بھی بات چھوڑ سکتے ہیں ابن حضرحمۃ اللہ علی نے توجہ کرتے ہوئے لکھا ہے گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس واقعے کے بعد بہت جلد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا گویا انتقال ہو گیا ایسا نہیں کہ سال اور سال گزرے اور انہوں نے بات چھوڑ دی ہو اس واقعے کے بہت جلد آبشہ گویا ان کے انتقال ہو گیا انہوں نے اپنے لڑکے سے بات نہیں کیا فرق ملتا ہے کیا ان کے دل سے بیٹے کی محبت ندی بالکل تھی باپ تھے وہ بیٹا تھا لیکن ایک نابینا صاحبی ان کی اپنی لمبی تھی ان کی اپنی لومبی تھی جس کو وہ بہت چاہتے تھے اور وہ امیر واس بھی تھی یعنی اس سے چنتا کرتے تھے اس سے تو بچے بھی ہوئے تھے ان کو یہ لونڈی ایک مرتبہ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگی صحابی نے روکا دوسری رات دوسری رات کی گستاخی کرنے لگی گالیاں دینے لگی ہمارے نبی کو صحابی نے روکا تیسری راتی معمول اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی اتنا غصہ آیا تین دن تین دن سے سمجھا رہے تھے اتنا غصہ آیا کہ اٹھنے اور اس کا قتل کر دیا قتل کر دیا صبح مدی میں خبر مشہور ہوئی کہ ایک لونڈی کا قتل ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ مسجد میں, میں جمع کر کے مسجد میں بالکل پیچھے تھے مسجد میں بالکل پیچھے تھے نہ تھے اللہ اکبر جب اللہ کے نبی کہا کے کہ بتاؤ کس نے قتل کیا ہے تو فوراً اکے اٹھے اور, اٹھے اور اٹھ کر سبحان اللہ آگے آئے آکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے میں نے کیا میں نے کیا ہے کہا کس لیے کیا کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی نفرت تھی دشمنی تھی میں تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اس سے میری بڑی چاہت تھی ولی ملہا ابنانی بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے اس کے بطن سے مجھے دو اولاد بھی ہوئی ہے موتیوں جیسے تو بچے بھی ہیں اللہ کے نبی مزروں جیسے تو بچے چین مجھے اس سے ہوئے ہیں لیکن میں نے اس نے اس کو مارا ہے اللہ کے روی آپ کو گالیاں دے رہی تھی آپ کو برا بنا کہہ رہی تھی آپ کو گالیاں دے رہی تھی میں نے سمجھایا اسے میں نے بارہ کہا اس سے باہر نہیں آ رہی تھی غلط میں, میں, میں نے مان دیا اللہ کے نبی اب جو فیصلہ کرنا چاہیے اللہ کے نبیوں سے مسئلہ مستمت کیا ہے کہ نبی اللہ وسلم کو گالی دینے والا آپ کو برا بھلا کہنے والا اس کی سزا جو ہے قتل ہے وہ قتل کا مطلب ہر پرسوں ناقص نہیں عدالت میں فیصلہ جائے گا اور کافی فیصلہ کرے گا شیخ الاسلام سید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور تو محترم بھائیوں یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ہماری نفرتوں حضرات کرام رضوان اللہ علی مسئلہ وہ لوگ ہیں جن کی محبتوں نفرتوں کی بنیاد دین، دین کی بنیاد پر وہ محبت کرتے دین کی بنیاد پہ نفرت کرتے تو لہٰذا والدین اللہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی جگہ بچا لیکن اولاد پر احتسابی نہ ہی سے نظر رکھنی چاہیے ہمیشہ سے بچپن ہی سے اولاد جی کے حرکت نظر رہے محبت شفقت اپیل چلا لیکن اولاد کو دینی سانسی میں ڈھالنے کی روزہ وہ فکر رہے جہاں کوئی غلطی دیکھیں وہاں فورن ٹوکی حضرت حسن ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی سریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے نواز سے ہیں اور راستے میں اچانک ایک صدقے کا کبو پڑا ہوا تھا حضرت حسن نے بھاڑیا ادا کے منہ میں رکھ لیا صدے کا قبل اٹھا کے مومن رکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسن کسن کہا کہ حسن چھوٹ دو چھوٹ دو پھر آپ نے کہا ہمیں کلو سوربا اے حسن کیا معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے یعنی آنے رسول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے صدقہ کھانا نہ چاہے جو گر پڑھو حسن چھوٹے سے بچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہ ابھی بچہ ہے نہ بالے ہے کھا لینے دو ہاں ایسے بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماحول ہونا چاہیے کہ ہمارے مافے ہاتھوں میں دینی لاریے سے جہاں کوئی غلطی نظر آئی اچھے انداز میں فوراً گرد کرنا چاہیے آج کیا ماحول ہے ہمارے گھرانوں کا کیا ماحول ہے ہمارے گھرانوں کا بے دین اولاد گھر میں نماز کا اہتمام نہیں گھر میں دینی ماحول نہیں ٹی وی ہے ٹریول میں بیٹھ کر صبح شام ننگی فلمیں پڑھیائی کے پروگرام دیکھا کرتے ہیں اور نہ گھر کے سرپرست کو فکر نہ اولاد کو فکر نہ والدین کو فکر کسی کا فکر نہیں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں کس کے ساتھ جا رہے ہیں ان کا اتنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے بیوی گھر سے بے پردہ نکل رہی ہے بچیاں گھر سے بے پردہ ادھر ادھر گھوم رہی ہے اور والد ہے کہ شفقت ہے کہ محبت یہ شفقت ہے اس کو محبت کہتے ہیں یہ حماف کر دینے والی محبت ہے اولاد کی آخرت ضائع کرنے والی محبت ہے آج بلکہ بٹا ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے سامنے ایسے نمونے بھی ہیں اولاد دین کی طرف جانا چاہتی ہے والدین رکاوٹ بنتے ہیں والدین رکاوٹ بنتے ہیں کیسے ہاں دیندار نوجوان دیندار ہے دینی جذبہ پیدا ہوا نقل روزے رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جمعرات اور پیر کے روزے رکھے ماں کہتی ہے کہ بیٹا نقل دبلا ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا بچہ سو رہا ہے ازان ہوتی ہے ماں باپ جگاتے نہیں کوئی جگانے بھی چاہتے چھوڑ دو مت جگاؤ کیونکہ دیر سے سویا ہے دیر سے سویا ہونا کیا چاہیے ماں باپ خود جگائے کیا مطلب ہمارے سوچ کا انداز یہ ہو گیا ہم اولاد کے سلسلے میں صرف ان کی دنیا کو سامنے رکھ کر سوچتے ہیں ان کی آخرت کی ذرا بھی ہمیں فکر نہیں اور یاد رکھنا ہم ہم ہمارا یہ رویہ اللہ تعالی کے پاس بھی ہم جواب دیں گے اور کل قیامت کے رو ایسی اولاد ہمارے ایسے اولاد ہمارے گرے پکڑے گی بچہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہے والدین رکاوٹ بنتے تو یہ سب ایسے تصویر واقعات ہمارے ماحول میں ہوتے محترم آئیوں سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ والدین کا مزاج دینی نہیں ہے دینی مزاج نہیں ہے دینی ذہن نہیں ہے اور اولاد کے سلسلے میں صرف دنیا بنانے کی فکر اور حادثت کی فکر نہیں ضرورت اس بات کی ہے علی کم نارا کا تقابلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہمارے گھر کے ہر فرد کے آگے ہمیشہ سے جہنم کا تذکرہ ہوتا رہے جہنم کا تذکرہ ہو ہزار آخرت کو یاد کریں قیامت کی ہونا کو یاد کریں اور گھر کا ہر سر دین کے سلسلے میں دوسرے کے ساتھ تعاون کرے آپ اٹھ گئے سدر کے لیے اپنے گھر کے افراد کو جگائیں آپ زیندار بن گئے اپنے گھر میں دینی ماحول لانے کی کوشش کریں آپ کو اتباع کتاب و سنت کی توفیق ہو گئی آپ اپنے گھر کے افراد کو مستری کتاب و سنت بنانے کی کوشش کریں اس لیے کہ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہم صرف دیندار بن جائیں ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم بھی دیندار بنیں ہماری بیویا ہمارے بچے ہمارا خاندان ہماری سوسائٹی ہمارا سماج ہمارا معاشرہ یہ ہمارا ہر شخص کی ذمہ داری ہے حسد صد ہر کوئی اپنے گھرانے میں اپنے معاشرے میں اپنے خاندان میں سدھار لانے کی کوشش کرے رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار سب سے پہلے کہنے والے کو اور ہم سب سننے والوں کو رب العالمین اس بات کی توفیق بھی فرمائے ہم خود اپنی جگہ دیندار بنے اپنی بیویوں اپنے بچوں اپنے گھر اور خاندان کو کم کو سدھارنے کی کوشش کریں اور اور وہ جو سر ہم پر آئید ہوتی ہے رب ہمیں اور ودا کرنے کی اوراری فرمائے تاکہ کل قیامت کے دن کی جواب صحیح سے, سے ہم بچ سکے